نوح نے کہا میرے رب تو سرزمین زمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہنے دی عسایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے جس کے سبب طوفان آیا اور تمام اہل کفر ہلاک ہو گئے انہوں نے کہا میرے رب اب خشک زمین پر کسی بھی کافر کو نہ رہنے دے اس لیے کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور انہیں توحید کی راہ سے ہٹا کر شرک کی راہ پر لگا دیں گے اور ان کی نسل میں بھی کافر و فاجر لوگ پیدا ہوں گے نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کا طویل تجربہ کرنے کے بعد کہی تھی انہیں ان کے اخلاق و کردار کی پوری خبر تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ قوم ہرگز نہیں سدھرے گی اور نہ ان کی نسل میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور تمام کافروں کو ہلاک کر دیا اور نوح اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی